اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظ اللہ کا سلسلہ اتروس حدیث با عنوان توہید باری تعالی آٹھ ماترز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین محمد وعلا آلہ وصحبہ وزریت اجمعین اما بعد بخاری و مسلم میں مروی حدیث میں آتا ہے ہتبذر رضی العالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات میں میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چلے جا رہے ہیں تو میں یہی سمجھا کہ آپ اکیلے ہی چلنا پسند فرما رہے ہیں نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہو تو میں چاند کے سائے سائے میں کچھ فاصلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاہٹ سنی تو پوچھا منحاظہ یہ کون ہے تو میں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں گزر ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریب بلا لیا اور ساتھ چلنے لگے پھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المکرینہ هم الاقلون یوم القیامہ دنیا میں کثیر مال رکھنے والے آخرت میں اجر کے اعتبار سے کم ہوں گے یا آخرت میں خسارے میں ہوں گے إلا من آتا اللہ مَن آطا اللہ خیرا سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے مال عطا کیا و نف و حفیح ہی امی نہ و شمالہ و بین ادئی ہی وورا اور اس نے اس مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں وہ امِ لفی ہی خیرن اور اس مال کو نیک عمل کے اندر خیر کے کاموں کے اندر صرف کیا پھر آپ آگے چلتے رہے یہاں تک کہ اتب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہم زمین تھی اور اس کے ارد گرد کچھ پتھر پتھر پڑے ہوئے تھے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ اور آپ آگے چل پڑے اور چلتے گئے چلتے گئے ہررا کی طرف کالے پتھروں والی زمین کی طرف یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اجل ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے اور واپس اس حال میں لوٹے کہ آپ فرما رہے تھے وہ انسرا کا و انزنا چاہے وہ چوری کرے اور چاہے وہ زنا کرے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرماتے ہوئے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے تو کوئی جواب بھی نہیں آ رہا تھا آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذا کا جبریل کہ یہ جبریلیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا یعنی میں جبری علیہ السلام سے ملاقات کر رہا تھا اور جبری علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ بس امتک اپنی امت کو یہ بشارت دیجیے انّا ہُ مماتا اللہ شرکب اللہ شی الخل کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہا ہو وہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو میں نے پوچھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل وہ انصد کا وہ کہ جبریل اگر وہ چوری کرے اور وہ زنا کرے تب بھی یعنی صرف شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے وہ جنت پہنچ جائے گا تو حج جبریل نے فرمایا نہ ہاں میں نے پھر پوچھا وہ انصار قوائن زنا تو پھر جبری السلام نے فرمایا نہ میں نے پھر پوچھا کہ وہ انسارا قوائزن کہ اگر وہ چوری کرے اور زنا کرے تب بھی تو تیسری مرتبہ پہ جبری السلام نے فرمایا نہم وہ ان شرب الخمر کہ ہاں چاہے وہ شراب پیے تو بخاری مسلم کی یہ روایت ہے اور اس روایت میں اصل مقصود جو سلسلہ احادیث چل رہا ہے ہمارا اس میں تو آخری حصہ ہے لیکن ابتدائی حصے میں بھی جو بات آئی مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کثرت سے مال رکھنے والے آخرت کے دن نیکیوں کے اعتبار سے کم ہوں گے تو اصل اصول یہ بیان فرمایا پھر اس میں سے استثناء یہ دی کہ ہاں سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے مال کو کھلے ہاتھ سے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کیا خیر کے کاموں کے اندر اس مال کو لگایا تو وہ اس سے مستثنا ہے تو لیکن اصل اصول یہی بتایا کہ مال جس کے پاس دنیا میں کثرت سے ہوگا وہ آخرت میں گھاٹے کے اندر ہوگا اور گھاٹے میں اس لیے ہوگا کہ ایک اس کا حساب ثقیل ہوگا بھاری حساب ہے جو اس کو دینا پڑے گا اور دوسرا اس لیے گھاٹے میں ہوگا کہ بالعموم مال کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے اور مال انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے تو اس لیے بھی بیشتر لوگ کے جو کثرت سے مال رکھتے ہوں گے وہ اللہ سے غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ مال ان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے گا تو اسی لیے ہم صابہ رضوان علیہ مجمعین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی مال آ کر دیتا تو وہ اللہ پڑتے اور مال سے بھاگنے اور فرار کسی کیفیت ہوتی اور جب مال مل جاتا تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ان میں سے جو حضرات تجارت کرتے یا جن کو اللہ تعالی نے وسعت دی ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ جو حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کیا کہ وہ مال کے متلاشی اور دیوانے نہ ہوتے لیکن جب مل جاتا تو نف خفی ہی امی نہ ہو و شمال ہو و بیندئی آگے پیچھے دائیں بائیں لٹاتے اس مال کو جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک کے موقع پہ کھڑے ہو کے تحریرس دلاتے ہیں اور آپ ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہیں اور اونٹوں کا پورا قافلہ سامان سے لدا ہوا اللہ کے رام میں صدقہ کرتے ہیں دوسری دفعہ تحریرس دلائی جاتی ہے اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر اسی طرح تیسری دفعہ پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر اسی طرح تو اور کتنے مواقع پہ آپ نے وہاں مسلمانوں کے لیے کنویں کھدوائے مسلمانوں کی خوراکی ضروریات کے موقع پہ پوری کیں اپنے مال کو امت کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین حدمت کے لئے مسخر کیا رکھا یعنی اس سے مومن کی مال کی طرف جو نگاہ ہے وہ بھی متعین ہوتی ہے حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ کہ اللہ من اللہ سوائے اس شخص کے جس کا اللہ نے کیا دیا خیر دی مال کے لیے جو لفظ استعمال کیا اور قرآن نے بھی بارہ استعمال کیا وہ خیر کا لفظ ہے بھلائی کا لفظ ہے اس لیے کہ مومن مال کو پیسوں کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا مومن اس مال کو اس, اس کے لیے مال بھرائے مال مقصود نہیں ہوتا وہ مال کو بھلائی کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے اول تو وہ مال کے فتنے سے گھبراتا ہے اور مال آئے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ نیکی کمانے کا ذریعہ ہے اور اس کو اللہ کے رستے کے اندر نکالنے میں حریص ہوتا ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں حریص ہوتا ہے اس لیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں لگ گیا وہ محفوظ ہو گیا وہ اودی ثواب کی صورت میں انشاءاللہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ اسٹور کر دیا گیا لیکن جو مال آپ نے کھا لیا پی لیا خرچ کر لیا کسی سالے نیت کے بغیر اور لا یعنی کاموں پہ خرچ کر لیا محض اپنی خواہش پہ خرچ کر لیا تو ایسا مال جو ہے وہ خرچ ہو گیا وہ ختم ہو گیا وہ باقی نہیں رہا تو مومن کی نگاہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مال کو خیر اور بھلائی سمجھتا ہے ایک دفعہ پھر ایک مومن ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور ایک مغرب کے عقیدوں پہ ایمان رکھنے والے سرمایہ دارانہ عقیدے پہ ایمان رکھنے والے کے درمیان بنیادی فرق ہے اس کے لیے مال زندگی کا محور و مقصد ہے مال بذات خود بطور مال مقصود ہے مال میں اضافہ اور بڑھوتری اس فرد کا بھی اور اس معاشرے کا بھی اور اس نظام کا بھی بنیادی محور ہے ہمارے نزدیک مال جو ہے وہ بذات خود کوئی مقصود نہیں بلکہ اس سے ڈرانے والی بہت ساری حادث موجود ہیں اور دوسری طرف مال آئے تو پھر وہ مال خیر کا ذریعہ ہے بھلائی کا ذریعہ ہے اس طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے ایک مومن اور مسلم معاشرے کے اندر تو یہ تو حدیث کا پہلا حصہ ہے حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر یہ بات आती है कि رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو بشارت دیجیے کہ جو اللہ سے اس حال میں میرا جس سال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پوچھتے ہیں کہ دریا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوری کرے اور کرے تو تب بھی جواب یہی ملتا ہے کہ ہاں اگر وہ چوری اور زنا کرے تب بھی جب تک وہ شرک نہیں کر رہا تب تک وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہے تو یہ مدار نجات جو ہے وہ متعین کر دیا گیا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے ساتھ جو توحید کا عہد باندھا ہے اس کے اوپر قائم رہنا یہ بنیادی مدار ہے جنت میں داخلے یہ بنیادی ٹکٹ ہوگا ہاتھ میں تو آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہیں ہوگا تو آپ اعمال کا ڈھیر جمع کر لیں ان امال کو اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ملے گی تو یہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر اور جس سے اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اور شرک کو سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کیا اہمیت ہے کہ ایک شخص چاہے کتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتا ہو کیسی کیسی عیسائی جو ہیں ان کے راہب بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں ساری ساری زندگی شادی نہیں کرتے ہیں ہندو جوگی جو ہیں وہ بھی بہت کچھ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور شادی کے بغیر بھی رہتے ہیں کھائے پیے بغیر بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جو عقل سے بھی بھالا ہوں وہ کرنے پہ قادر ہو جاتے ہیں اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سب کچھ رد ہے اس لیے رد ہے کیونکہ جو بنیادی اساس ہے کسی عمل کو قبول کرنے کی وہ نہیں موجود ہے اور وہ اللہ سب تعالی پر ایمان جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے تو جب وہ نہیں موجود ہوگا اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک ٹھہر کرے گا تو وہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے لیا بطنٰ اللہ تعالیٰ اس سارے اعمال کو ختم فرما دیں گے ضائع فرما دیں گے تو اسے ایک مسلمان کو توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ سرخ لائن ہے جو بہر حال کسی صورت پار نہیں ہونی چاہیے انسان پھسل سکتا ہے اور چیزوں کے اندر پھسلنے کے بعد بھی اللہ سے معافی کی امید موجود ہے لیکن جس دن یہ لائن پار ہو جائے تو پھر یہ ایک اتنا خطرناک حد ہے کہ اگر انسان دوبارہ ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے تو اللہ, اللہ تعالی یہ نہیں معاف فرماتے شرک ٹھہرایا جائے باقی اس کے تحت جتنے گناہ یکرو مادون نظارے کا لمشا اس سے کم تر جتنے گناہ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا حدیث جو ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو نعوذ باللہ شراب پینے پہ یا بدکاری کرنے پہ یا چوری کرنے پہ تحریر دلائی جائے یا اس کے اوپر ابھارا جائے ظاہری بات ہے یہ وہ افعال ہیں کہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مذمت کی اس کی شناعت اس کی سختی قیامت کے دن یہ افعال کرنے والوں چوری کرنے والوں بدکاری کرنے والوں کے لیے جو عذاب ہے وہ بار بار سنایا اور سمجھایا اور اسی لیے یہ سب کچھ بتلایا تاکہ امت ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے امال کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں لیکن ان سب امال کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ انسان اگر توبہ کر لے تو قبائر سے معافی مل جاتی ہے توبہ نہ کرے تو جہنم میں اس کی سزا کاٹتا ہے لیکن کاٹنے کے بعد بھی اگر وہ ایک شرابی لیکن ایمان والا ہو اگر وہ ایک بدکار لیکن ایمان والا ہو اگر وہ ایک چور لیکن ایمان والا ہو توحید پہ قائم ہو تو جہنم میں اپنے اعمال کی سزا کاٹ کر پھر اس بھی اس کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا اس کے برعکس ایک شخص نے ساری زندگی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی کسی کو ذرہ برابر اس سے تکلیف نہیں پہنچی اس نے مدر ٹریسا کی طرح جائے ہے وہ ساری انسانیت کی خدمت کی تو وہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ کے وہاں جو بھوکے اور نادار بچے ہیں ان کے وہ کام آیا ان میں سے کوئی عمل جو ہے وہ اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ ایمان لانے والا نہ ہو اور جب تک کہ وہ اساس نہ موجود ہو جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں بخشش ہوتی ہے تو یہ بات کہ جو حدیث میں فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص چور اور کوئی شخص بدکار اور کوئی شخص برے اعمال میں عطیٰ کے قبائر میں مبتلا ہو اس کے باوجود بھی وہ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا تو اس سے مراد یہی ہے کہ نمبر ایک ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا میں توبہ کر لیں ان قبائر سے تو اس کی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں اس کی توبہ قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیں اس کی توحید کی وجہ سے اور اس کے ایمان پہ قائم ہونے کی وجہ سے تو جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رجم کیا جا رہا تھا تو صحابہ میں سے کسی ان کے منہ سے غالباً بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت الفاظ نکلے تو رجم کیے جانے والے یا جنا کرنے والے صحابی کے حق میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینہ والوں پر بھی تقسیم کی جائے تو وہ ان کو ان کو بخشوانے کے لیے کافی ہو تو کبیرہ گناہ ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتے ہیں اگر سچی توبہ ہو اور توبہ کی شرائط پوری ہو اور انسان شرک نہ کرتا ہو تو اس صورت میں جنت میں داخل ہوگا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ انسان توبہ کیے بغیر لیکن شرک سے بچتے بچتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں ان گناہوں کی وہ سزا کاٹے گا اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو پہرے بھائیوں ہم پچھلی بھی جو عادیث ہم نے دیکھی اس کے اندر بھی بنیادی بات ہمارے سامنے یہی رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اور کائنات کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی چیزوں اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے اللہ تعالی اور بہت سی چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کا رحمت کا اف گزر کا معاملہ کرتے ہیں لیکن جب کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کی شان میں عملہ یوں براہ راست گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو یہاں پھر اللہ سبحان تعالیٰ کا منتقم ہونا اللہ کا قہار ہونا اور اللہ تعالی کی جو سختی اور غصے والی جو جتنی صفات ہیں وہ جوش میں آتی ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ نو باللہ اللہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے تو ہر دم ہر مومن اس بات کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے کبھی کوئی کال کوئی فیل کوئی کوئی حرکت ایسی نہ سرزد ہو کہ جو اس بنیادی عہد کو جو اللہ سے قائم ہے جو ایک بندہ مومن کو اس کے رب سے جوڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت اور توجہ کا مستحق ہوتا ہے وہ اس بنیادی عہد کو توڑ ڈالے کوئی ایسی حرکت اس سے نہ سرزد ہو اور وہ زندگی بھر اپنے آپ کو شرکیات وبداد سے بچاتے بچاتے اپنی زندگی کا سفر طے کرتا رہے جب تک یہ بنیاد موجود ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حسن زن رکھنے کی وجوہات بھی موجود ہیں اور اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جو ہے وہ دل مطمئن بھی ہونا چاہیے کہ ان ہماری زندگیوں میں یہ بنیادی زندگی نہیں موجود ہے کہ جو اللہ کو ایسا ناراض کرتی ہے کہ پھر دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں پھر اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے ایمان کی محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت جو ہے وہ ہمارے سینوں میں یوں جما دیں کسی کے اوپر ہمیں موت آئے سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على